یوسف کا آخری رکوع ہے آج بارہواں رکوع اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے گیارواں رکوع ہو چکے ٹھیک ہے اور سارا حضرت یوسف اسلام کا پورا کا پورا قصہ اس میں بیان ہو چکا آخری رکوع میں کیا بات بتائی جائے گی اس کو سمجھ لیجئے آخری رکوع جو ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو تبلیغ کی جاتی ہے یعنی یہ مشرقین مکہ جو تھے مشرقین مکہ ظاہری بات ہے یہ تو یہ اپنے سامنے حالات بھی دیکھتے رہے ایسی قومیں جو پہلے ان سے گزر چکی ان کے آثار بھی انہوں نے دیکھ لی جیسے کہ قوم سموت ایسے ہی قومی کے بارے میں بھی یہ سنتے رہے تو ان, ان کو پہلے چیزیں نظر پتہ چلتی بھی رہیں پھر اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں چھوڑی زمینوں اور آسمانوں کے اندر زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں یہ لوگ ان پر گزرتے بھی ہیں لیکن پھر بھی یہ منہ مو موڑ لیتے ہیں ان چیزوں سے تو مشرقین مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرق اکثر ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اللہ پر ایمان بھی ہے اور جو تین سو ساٹھ بدھ تھے نا یہ بات یاد رکھیے گا یہ تین سو ساٹھ یہ مشرقین کا بھی وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ماننے والے تھے اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے لیکن نوز باللہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں نا یہ کیا کریں گے یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر چیز کیسے مانگیں ہر بت ہر ہر چیز کے لیے رو, یعنی روزانہ کا ایک بت تھا تین سو ساٹھ اسلامی یعنی اگر دیکھا جائے تو تین سو دن ہوتے ہیں سال کے اندر تین سو ساٹھ بت بنائے ہوئے تھے تو گویا ہر روز کے لیے ایک بہت ہر روز کے لیے ایک بہت ہے تو اس طریقے سے وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے ابھی بھی جو ہندو لوگ ہیں ہندوؤں میں بھی ایسے ہیں بعض ٹھیک ہے بعض ان کے ہندوؤں کے اندر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے لیکن باقی جو ہیں وہ ہندو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اصل تو جو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں بڑے جو ہیں باقی یہ جو بت ہیں یہ چھوٹے ان کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہوں گے یہ بھی ہماری باتیں کو سنتے ہیں تو ایسے ہی یہ لوگ بھی اکثر جو تھے ان کے اندر اللہ پر ایمان لانے والے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بٹھے راتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو کہ اگر ان کو عذاب آ جائے فوراً ٹھیک ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے ٹھیک ہے یعنی یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے فوراً ان کے اوپر تو کیا ہوگا یا قیامت ان کے اوپر آ جائے تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر رو صلی اللہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ان مشرقین مکہ کو پوری دنیا کو آپ یہ بتا دیجئے کہ میں میرا راستہ کون سا راستہ ہے میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کو اور اللہ ت... احل... نی... لوگوں کو اللہ کی طرف میں سلام علیکم اللہ دیکھیے وائس آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے جو پہلے لوگ بھی آئے تھے وہ بھی سارے کون تھے انسان تھے یعنی کوئی فرشتے نہیں بھیجے گئے تھے فرشتے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ وہ انسان ہی تھے دنیا میں بسنے والے لوگ انسان ہیں تو اس لیے جو بھی بھیج جاتے ہیں وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں یہ ایک وہ بتایا جائے گا اور ایک چیز ابھی یہ ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی مشکل ترین آیتوں میں سے شمار کی جاتی ہے یعنی مشکلات قرآن میں سے ہے وہ اس کے متعلق میں جس وقت ترجمے پہ جاؤں گا اسی وقت ہی اس کے اوپر بات کروں گا تو بس اب دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے اس جگہ پہ میں جا کے بات کروں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وق آئی مین وقتی من آ یا سماوات ولا اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانی ہے؟ ہی کاشانی ہیں یعنی کائین کتنی ہی من آ نشانی نشانیاں ہیں پھر سماوات اور زمین میں یمر رو جس پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے وم انہ و مگر یہ ان سے منہ مو موڑ جاتے ہیں یعنی یہ ان سے منہ مو موڑ جاتے ہیں کتنی ہی نشانی ہیں لیکن یہ ان سے منہ مو موڑ جاتے ہیں اکثر بال اللہ وحم مشرف اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کے وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں وما اکثر ہم بہ الا وشرقن ٹھیک ہے کہ یعنی ماں تو نافیہ تھا نا کیا آیا اللہ آیا میں نے آپ کو بتایا تھا نیگیٹو نیگیٹو پازیٹو ہو جایا کرتا ہے نیگیٹو نیگیٹو نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ تو یہ کہ گویا کہ یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس طور پر کہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں اف امین انتا اف امین انتاط یہو مخاشیتم بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے اف آمینو اف آمینو کیا یہ امن والے ہو گئے ہیں یعنی یہ ڈرتے نہیں ہیں اف آمینو کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں کس بات سے انتاط یہو مخاش من بن اللہ۔ کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کو آ کے لپٹ لے یعنی غاشیا کا مطلب چھا جانے والی چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں غشی غشی کیا ہوتی ہے بے ہوشی جو انسان پہ تاری ہوتی ہے تو لپٹ جانا یا تاری ہو جانا کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں کہ یا ان کو ڈر نہیں ہے انتات یہ غاش یا عذاب اللہ کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے اوتات یہ سا تو بخن یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے وہم لا یش اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو تو کیا یہ لوگ اتنے مطمئن ہو چکے ہیں کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی پکڑ لے ہیں آگے کل حاضی سبیلی اد او اللہ کل ہی سبیلی اد او الا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو حاض ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے اد او اللہ علا بصیر اللہ ان بصیر انا و من تبانی اد اللہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرت علی بصیرت یعنی پوری بصیرت کے ساتھ علی بصیرت ان انا یعنی میں وہ من تبانی اور جو بھی جو میری اتباع کرتے ہیں جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ان کا راستہ بھی کہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ میں اور میری پیرو اتباع کرنے والے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں وہ سبحان اللہ ہے وہ سبحان اللہ ہے اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے وما انا من المشرقین اور میں ان لوگوں میں سے نہیں السلام علیکم و اللہ وائس دیکھیے اوکے وائس دیکھیے اوکے تو آج کل ایک چیز یہ بھی نکل آئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی امام بن سکتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ میں ایسا کیا بھی گیا تھا کہ ایک عورت نے جمعہ پڑھایا تھا ایک عورت نے جمعہ بھی پڑھایا تھا اور مردوں نے اس کی اقتدا کے اندر نماز بھی کی گئی تھی ٹھیک ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی بلکہ پوری دنیا میں ایک خاص قسم کی عورتوں کی ایک ایک خاص ایک عورت ہے جو باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوئی ہے اور وہ بھی اسی قسم کے خیالات کو پیش کرتی ہے ٹھیک ہے پی ایچ ڈی تو کی ہوئی یہودیوں کے پاس اور آ کے مسلمانوں کی عورتوں کو وہ کر رہے ہیں کہ جی دین پر لانے کے لیے تو قرآن اور حدیث پڑھا, پڑھا کے تو ان کو بھی آزادانہ خیال لائے جاتے ہیں کہ ان کو بھی آزاد کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو بھی آزاد کر دیں تو ان کا بھی کچھ اس قسم کی باتیں کہ بھی کیا عورت امام نہیں بن سکتی تو عورت بھی تو امام بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے فتنوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے فتنوں سے بچنا بہت ضروری ہے تو اس لیے یہاں پر کہ انبیاء جو آئے تھے وہ بھی تمام کے تمام مرد آئے تھے ٹھیک ہے تو اسی لیے مسئلہ بھی یہ ہے کہ عورت عورت امام نہیں بن سکتی عورت امام نہیں بن سکتی اس کے پیچھے جو ہیں وہ مرد کھڑے ہوں اور عورت امامت کرائے مرد ہی امام بنے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اب آگے بتایا جائے گا من کری یا تن کا مطلب ہوتا ہے بستی تو کوا اس کی جمع ہے بستیاں وائس اوکے ہے جی وائس دیکھیے اوکے ہے کہ نہیں ہے وائس اوکے جی اہل القرآ سے مراد کیا ہے اہل القرآ سے مراد ہے بستیوں والے بستیوں والے یسیرو سارا یسیرو مطلب ہے کہ پھرنا پھرنا ٹھیک ہے ترجمہ دیکھ لیجیے وما ارسلامن کب لکھا وما ارسلامن کب لکھا اللہ رجال من اہل القرآ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے وَمَا ماں اور سلام کب لکھا اللہ کہ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر اللہ رجالن مگر انسان رجالن سے مراد کیا لیا گیا انسان نُوحِي نوہ مِنْ اہل الْقُرَى جن پر ہم وہی بھیجتے تھے وہ کون تھے مِنْ اہل الْقُرَى بستیوں والے ہی تھے انہوں نے زندگی گزاری ہوتی تھی انہیں لوگوں کے اندر تو انبیاء کون لوگ ہوتے تھے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انہی کے درمیان زندگی گزارتے رہے جو جوان ہوئے انہی لوگوں کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ آیا اور اس کو نبی بنا کر بھیجا گیا بلکہ جو لوگ ان بستیوں میں رہتے تھے انہی میں سے ان کو پیغمبر بنایا گیا انہی کے بھائی وغیرہ جو کہا جاتا کہ انہی کے بھائی ہیں وما ارسلام قبل کا اللہ رجالق اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول پھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے توانۃ فی من قبل یسیرو فل عرض تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل کر یہ نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا یعنی ف... ف... یعنی کیا نہیں دیکھا کیفا کانا آقیبت من فقانزین قبل ان سے پہلے کی قوموں کا انجتا ہوا سیرو فی الض کیا یہ زمین میں نہیں پھرے فیان یہ دیکھ لیتے کیا دیکھ لیتے کئی من لذینا منقبل کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ان کا انجام کیا ہوا افالات ولا دار الآخیرات اور جو آخرت کا گھر ہے لیکن آخرت کا گھر ولا دار الخیرات خیرون آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے کن کے لیے للزین تکو جن لوگوں کے لیے جنہوں نے تکوا اختیار کیا افالات کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ آخرت کا گھر قوم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایمان پر آ جاؤ اگر تم ایمان پر نہیں آؤ گے تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے لیکن تم لوگ عذاب سے پہلے پہلے ایمان پر آ جاؤ یہ سارے انبیاء کی یہی دعوت رہی ہر ایک کہ توحید پر ثابت قدم ہو جاؤ غلط کام چھوڑ دو اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے لیکن عذاب ایک دم تو نہیں آتا تھا عذاب اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں اللہ تعالی ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں جب تک کہ قوم آخری حد تک نہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کیونکہ بڑے غفور الرحیم ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیے جاتے ہیں ڈھیل دیے جاتے ہیں اسی طرح ہی پہلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو خوب ڈھیل دی گئی جب ڈھیل دی گئی ظاہری باتیں مدت بڑھتی گئی مدت بڑھتی گئی عذاب آیا نہیں ان کے اوپر جب تک عذاب نہیں آیا ٹھیک ہے تو عذاب نہیں آیا تو اب یہ تھا کہ جو کافر لوگ تھے وہ کہنے لگے گویا کہ ہمیں جو دھمکیاں دی گئی تھیں یہ جھوٹی دھمکیاں تھیں ہمارے ہمیں جو دھمکیاں دی گئی تھیں ہمیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں کہ عذاب آنا تھا تو عذاب تو ہمارے اوپر کوئی نہیں آیا یہ جو دھمکیاں تھیں ساری کی ساری جھوٹی تھی ٹھیک ہے اور امبیا اکرام جو تھے امبیا اکرام علیہ وسلام وہ وہ اس چیز پر ہوگے وہ سمجھ گئے کہ بھائی اب قوم ایمان نہیں لائے گی تو انبیاء کرام یہ چیز مان گئے کہ قوم میری اب میری قوم نے ایمان نہیں لانا اور جو لوگ تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے اوپر عذاب تو آ رہا نہیں ہے تو جب عذاب نہیں آ رہا اور ہمارے نبی نے ہمیں دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے غلط کام نہیں چھوڑو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے تو گویا کہ یہ جھوٹی دھمکیاں تھیں ٹھیک ہے اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے ٹھیک ہے یہ ایک چیز سمجھ گئے نا کہ یہ جو بات کیا کی جا رہی ہے انبیاء کرام انبیاء کرام قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے انبیاء کرام قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے کہ بھئی قوم اب ایمان نہیں لائے گی جیسا حضرت نو علیہ السلام کے قصے میں ہو چکا حضرت نو علیہ السلام کے قصے میں کیا ہوا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ن علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بدوا کی تھی اور کیا بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو کچھ ان کو تہ, ت, تحس نحس کر دے ایک بھی نہ چھوڑے ان کے اندر سے کیونکہ یہ لوگ کیا کریں گے ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے اور اگر ان کی آگے اولاد بھی ہوئی تو وہ بھی کیسی ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے تو وہ بھی بد, بدکار ہوں گے کافر ہوں گے تو اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو تب ایسے ہی ہونا تو امبیا کو یہ چیز بتا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ کی قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو امبیا اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ بس جتنا آ چکا اور جو آگے قوم تھی وہ اس چیز کے اوپر سوچنے لگی کہ بھئی ہمیں دھمکیاں دی جاتی تھیں اتنی مہلت مل رہی ہے گویا کہ یہ جھوٹی دھمکیاں آتی ٹھیک ہے اب ذرا اس کو دیکھیے گا اس آیت کو یہ میں نے ایک وہ چیز کی ہے جو بالکل بے غبار وہ ہے اس کے اندر مختلف آتے ہیں جلالین تفسیر کی ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ اس کے اندر مختلف کیا جاتے ہیں وہ اعراب بھی ذکر کرتے ہیں کہ بھئی کچھ بو حکوزی بو مختلف علم و ذکر کرتے ہیں اور اس کے تفاشیر بھی مختلف ترجمہ بھی مختلف ہوتا جائے گا لیکن آپ صرف اس چیز کو سمجھیے گا حتیٰ عزت اثر اسولو حتیٰ عزت اثر وسولو تو کیا ہوا کہ, کہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ پیغمبر لوگ مایوس ہو گئے عزت اثر یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہوگے کس سے مایوس ہوگے قوم کے ایمان سے کہ بھائی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے وزن ان نہ ہم قد اور کافر لوگ زنو سے کیا مراد لے رہا ہوں کہ کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہم قد کزیبو کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں و کی ضمیر انبیاء کی طرف اس تفسیر میں نہ لوٹائے جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کے زنو کی جو یہ زباؤ زمیر ہے نا یہ انبیاء کی طرف نہیں وہ ہوگا یہ آپ سمجھیے گا اس کو حتیٰ یہاں تک کہ امبیا امبیا لوگوں لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے وزن کد اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں کس چیز کی عذاب آنے کی جا اہم نسرونا جا اہم نسرونا تو آگ تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی جاہم تو پیغمبروں کے پاس آگ سرونا ہماری مدد پہنچ گئی یعنی کافروں پر عذاب آیا فن جی امن نشا او فنج اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا فنجیا بچا لیا گیا من نشاؤ جن کو ہم چاہتے تھے ان کو بچا لیا گیا ولا یور دوبا سنا انل کو اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا یرد دو رد کرنا کیا مطلب ٹالنا والا یورد سنا اور ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا انل کومل المجرمین مجرمین سے یعنی جو مجرم لوگ ہیں ان سے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا یہ بات سمجھ آ گئی ہے اس کے اوپر یہ میں صرف آپ کو ایک اشارہ دی ہے اس کے اوپر مختلف تفاثر کو دیکھ لیجئے گا وہ میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا اس بات کو کیونکہ وہ ہے نہوی بحثیں اس کے اندر بھائی واؤ کی زمین لوٹائیں گے کس طرف لوٹائی جائے گی ترجمہ کیا بنے گا اگر دوسری طرف لوٹائیں گے کیا بنے گا مارف القرآن کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ باقی تفاصیر میں بھی مل جائیں گی لیکن یہ بس آسان سی آپ کے ایک سامنے رکھ دی یہ بات لقت کا نفی کسا سہم ابرات الباب لکت کا نفی کسا سہم ابرات لکت کا نافی کسا سہم یعنی اس قصہ گوئی کے اندر اس قصہ بیان کرنے میں ان کے قصہ، ان کے قصے بیان کرنے میں اے براتن لی الاباب عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے اے براتن یعنی عبرت ہے لی ال الباب عقل و ہوش رکھنے والے یا عقل رکھنے والوں کے لیے اس قصہ گوئی کے اندر اس قصہ بیان کرنے ان, ان کے قصے بیان کرنے میں ماں کانا حدیث یوفطرا ولا کن تصدیق الزی بئی نہ ماں کانا حدیث یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو حدیث بات کو کہتے ہیں یوفطرا کا مطلب ہے کہ گھڑ لینا افطرا ٹھیک ہے نا افطرا یف تری ہوتا ہے کہ کوئی بات گھڑ لینا ٹھیک ہے تو یوفطرا میں جھول کسی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی جائے ولاکن تصدیق الزی بہین یدئی ہے ولاکن تصدیح بہین بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے یعنی یہ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق ہے وہ تفصیل کل شعین وہ تفصیل اور ہر بات کی وضاحت ہے وہدوں و رحمتن قومی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے وہدوں و رحمتن ہدایت ہے رحمت ہے لیکمین جو لوگ ایمان لائے تو یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق بھی ہے اور ان کی تفصیل بھی ہے وضاحت بھی کرتے ہیں قرآن پاک پورے کے پورے اور سورہ یوسف آپ نے دیکھ لیا سوریہ یوسف میں بھی کیا تھا وہ پہلی کتابوں کے اندر جس طریقے سے ذکر کیا گیا بائبل میں جو قصہ ذکر کیا گیا وہ تھوڑا سا مختلف ہے جو ذکر یہاں پہ کیا گیا قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کے اندر ٹھیک ہے نا تو وہاں پر قصہ تھوڑا سا مختلف ہے اور یہاں پر مختلف ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سورہ یوسف الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی اب یہی بات یہ قصص کا لفظ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا قصص سے مراد یہ کسا یا کسو ہوتا ہے کسا فیل ہے کسا یا کسو نا سے آتا ہے کسا یا کسو کسا سن کساسن ہے ٹھیک ہے نا کسا سن مستر ہے مطلب ہے بیان کرنا کسا یا کسو کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا تو مستر کا کسا اس نے بیان کیا تو کسسن کا مطلب کیا کیا جائے گا بیان کرنا ٹھیک ہے اور کس ستن کس ستن کہتے ہیں واقع کو کس ستن کہتے ہیں واقع کو اس کی جمع آئے گی کسس فیالون کے وزن پر آئے گی جمع فی آلون کے وزن پر ابھی میں دیکھا تھا ڈکشنری کے اندر میں نے دوبارہ دیکھا میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھا باقاعدہ کہ کسا یا قصو سے کساسن یہ بیان کرنا یہ مستر ہے اور کس سات ان کی جمع جو آتی ہے وہ کسا سن آتی ہے تو کسے جو ہوگا وہ کسس آئے گا اور کسا یا قصو کساسن سے مطلب ہے بیان کرنا ٹھیک ہے تو کسی جگہ پہ مجھے یہ نہیں ملا میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کس سات ان کی جمع کسس بھی آ رہی ہو لیکن کس سات ان کی جمع مجھے کسی ڈکشنری میں نہیں ملا کہ کسس بھی آ رہی ہے کسس ہی آ رہی ہے جدھر بھی دیکھا میں نے آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے گا کہ اگر کسی جگہ ایسی جگہ مل جائے لیکن یہ مستر ہی ہے یہ مستر ہے کسس بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے جی آیت نمبر آپ نے کون سی مجھے بتائی ایک سو نو نمبر آیت بتائی ایک سو نو نمبر آیت بتائی یا 110 سو دس نمبر آیت بتائی جن ساتھی نے مجھے بھی کہا ایک نمبر یا نمبر آیت تھی آیت کروں 108 اور 109 دوبارہ کروں 108 اور 109 کے اندر آ گیا کلحاظ ہی سبیلی کل حاضی سبیلی ولو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کیا میرا راستہ ہے کہ دیکھو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ میں بلاتا ہوں میں بھی یہی کام کرتا ہوں اور میری جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہر شرک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے اور میں بھی مشرقین میں سے نہیں ہوں یعنی میں تو توحید کا قائل ہوں میں تو مواحد ہوں اللہ تعالی کی توحید کو ماننے والا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے ایک یہ بات بتائی جائے گی آگے یہ بتایا جائے گا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے میں نے بتایا نا ایک تفسیر یہ آپ سے دوسری تفسیر آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے مرد ہی تھے ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ تمام کے تمام مرد ہی ہیں کوئی عورت نبی نہیں آئی تو اللہ رجالن سے یہاں سے وہ اپنی وہ نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رجالن آ گیا تو اصل میں مشرقین یہ اعتراض کیا کرتے تھے جو پہلے بھی جو آئے تو ان اعتراض یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی فرشتہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا فرشتہ کیوں نہیں رسول بن کے آیا تو بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی تمام کے تمام انسان تھے جو انہیں بستیوں میں رہا کرتے تھے انہی بستیوں میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے اندر مکہ کے اندر چالیس سال زندگی ان کے سامنے گزاری اس بچپن بھی ان کے سامنے پھر جوانی چالیس سال تک ان کے سامنے زندگی گزاری تو ایسے ہی پہلے جو انبیاء آتے رہے وہ بھی ایسے ہی تھے بعض انبیاء ایسے تھے کہ وہ اس بستی سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کو بھیجا گیا تھا اس بستی کے اندر جیسے حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام تو اصل باشندے تھے عراق کے وہ تھے عراق کے باشندے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے نا اصل تو وہ عراق کے رہنے والے تھے لیکن یہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی یہاں پر بھیج دیا تھا جو بحر میت کے ارد گرد جو بستیاں تھی تو وہاں پر آئے تھے ٹھیک ہے تو لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوا کہ انہیں لوگوں میں سے رہے تو اب ترجمہ دیکھ لیجیے کل حاضی سبیلی اد او اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو سبیلی یہ میرا راستہ ہے اد او اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کس طرح اللہ یعنی پوری بصیرت کے ساتھ یعنی میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میری جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف کرنا ہے چاہے جس طرح بھی ہو بال بالمعروف کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بس جس طرح دل کرے گا آپ دعوت دیں گے. یا نہیں ان کرنے تو آپ کا جس طرح دل کرے گا آپ روکیں گے. نہیں. اس کا بھی طریقہ ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے میری بات آگے پہنچے تو آگے والا اس چیز کے اثر کو قبول کرے تو یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے وہ سبحان اللہ, اللہ اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا سبحان اللہ ترکیب میں جب بھی واقعہ ہوگا سبحان اللہ میں جب واقعہ ہوگا تو یہ مفول مطلق واقعہ ہوگا سب باہتوں کے لیے سب باہتو ترکیب قرآن پاک کے اندر جس جگہ پہ سبحان اللہ کا لفظ آئے گا یہ مفول مطلق واقعہ ہوگا وہ انشاءاللہ نحف کے اندر بات ہوگی اس کی وماسلام قبل اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جو بھی رسول بھیجے وہ مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے نوشی الہ جن پر ہم وہی بھیجتے تھے سیرو فل ارزے تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا یعنی فلام یسیرو فی فیان ضرور کیا یہ زمین میں چلے پھیلے نہیں ہے کہ یہ دیکھ لیتے کیا دیکھ لیتے کئی من کوم کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا انجام آپ کے بعد کیسے کہتے ہیں انجام کو کہتے ہیں کہ ان سے پہلے والوں کو ولہ دارآخیر تکو اور آخرت کا گھر یقین یقیناً, یقیناً تاقید لام کس کے لیے ہے؟ تاک کے لیے ہے تو آخرت کا گھر یقیناً تو ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے کن لوگوں کے لیے بہتر ہے یعنی للذین تکو جنہوں نے تقوی اختیار کیا جنہوں نے تقوی اختیار کیا افالات آقلون کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ٹھیک ہے تو یہ ات اتا ات اتقا اتوا جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تقوا جو ہے جنہوں نے تقوا اختیار کیا یہ ماضی کا سیگا آ جائے گا ٹھیک ہے جمع کا جمع مظکر غائب کا سیگا ہے ٹھیک ہے جی یہ بات سوریہ یوسف ہماری کل میں ان شاء سورہ یوسف کا جو ہمیں پورا کا پورا جو اللہ نے اس کا ذکر کیا آسن القص تو اس کی پوری وہ بتاؤں گا کہ اس کو آسن القص کیوں کہا گیا اور پورے سورہ یوسف سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کیا سبق ملتے ہیں سورہ یوسف سے اس میں جو پورا کا پورا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسن القص جو فرمایا ہے تو اس کا پورا کا پورا ان شاء کل یہ بات ہوگی اب